بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ فخر لودھی اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے ٹوئنٹی سکس لیکچر نمبر ٹوئنٹی سکس میں ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے کچھ بات کی تھی اور ہم نے ڈفرنٹ سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس ڈیزائن کے حوالے سے ہم نے دیکھے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ کون سا آرکیٹیکچر کس جگہ پہ کیسے فائدہ دے سکتا ہے آج ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کے جس موضوع پہ بات کریں گے اس کو ہم سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز کہتے ہیں یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز کیا چیز ہے آپ کو شاید یاد ہو کہ جب ہم نے انالیس کرنا شروع کیا تھا ریکوائرمنٹس کا انالیس کر کے اس سے ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن یا آبجیکٹ اورینٹڈ آبجیکٹ ماڈل اور اس سے ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز جب ہم نے کی تھی جس میں ہم آبجیکٹس کو ایکسٹریک کر رہے تھے اور ان آبجیکٹس کے آپس میں تعلقات ان کی ریلیشن شپس ان کی پراپرٹیز ان کے ایٹریبیوٹس ان کی سروسز ان سب کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اور جب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہم نے ایک پیٹر کورڈ کی میتھڈالوجی کے بارے میں بات کی تھی جو کسی قسم کے پیٹرنز سے آبجیکٹس ایکسٹریکٹ کرتے تھے یہ پیٹر کوڈ کی میتھڈلوجی جو تھی یہ ایک پیٹرنز کی ایگزامپل تھی پیٹرنز کیا چیز پیٹرنز بیسیکلی ایک طریقے سے آپ کے پاس ری یوزل کمپونیٹس ہوتے ہیں ایسی چیزیں جو آپ ڈیزائن میں یا کسی اور جگہوں پہ آپ بار بار اگر ایک ہی کام کر رہے ہوں ایک ہی چیز کو آپ مختلف طریقوں سے کر رہے ہوں تو یہ پیٹرنز جو ہیں یہ آپ کو ایک ٹیمپلیٹ مہیا کرتے ہیں ایک آپ کو یہ فارمیٹ مہیا کرتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ اس طریقے سے کریں یا یہ چند طریقے ہیں یہ فلانگ کام کرنے کے اور اگر آپ اپنے کام کو اس طریقے سے کریں تو یہ شاید آپ زیادہ بہتر ڈیزائن آپ کر سکیں گے اور زیادہ اچھا اور زیادہ روبسٹ ڈیزائن یہ ہوگا اس کی ایگزامپل ہم نے جب پچھلی بار اس کا ذکر کیا تھا تو ہم نے ایگزامپل کے طور پہ ہم نے ایک گھر کے آرکیٹیکچر کی بات کی تھی اور اس میں ہم نے کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب کا حوالے سے بات کی تھی کہ کسی بھی بلڈنگ میں ان کے ریسرچ کے مطابق چند مخصوص پیٹرنز کی کمبینیشن استعمال کر کے وہ بیلڈنگز بنائی جاتی ہیں اور اگر آپ ان پیٹرنز کو ماسٹر کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کون سا پیٹرن کس جگہ پہ کس صورت حال میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نہ صرف اس بلڈنگ کو اس کی فنکشنلٹی کو پورا کر سکیں گے بلکہ یہ بلڈنگ ایک بہتر ڈیزائن کی صورت میں ایک خوبصورت ڈیزائن کی صورت میں بھی سامنے آئے گی اور یہی بات سافٹ ویئر آرکیٹیکچر یا سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے بھی ہم نے کی تھی اب ہم آج جس چیز کی بات کریں گے یہ خاص طور پہ پیٹرنز جو ہیں یہ پچھلے کچھ چار پانچ سالوں میں ایوالو ہوئے ہیں اور آج کل کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کمیونٹی میں they are becoming very اور بہت ایکسٹینسولی ان کا استعمال ہو رہا ہے ان پیٹرنز کو عرف عام میں ڈیزائن پیٹرنس کہا جاتا ہے گو کہ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ وہ پیٹر کوڈ کے پیٹرنز بھی شاید وہ ڈیزائن پیٹرن کی ایک شکل میں ہی سامنے آتے تھے لیکن جب ہم ڈیزائن پیٹرنس کا ذکر کریں گے عام طور پہ آج کل لٹریچر میں تو اس کا مطلب ان خاص پیٹرن سے ہے جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور ان کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ان پیٹرنز کو دیکھنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑی سی ان کی ڈیفینیشنس کی طرف ایک توجہ ڈال لیں ایک نظر ڈالیں کہ یہ پیٹرنز کی ڈیفینیشن کیا ہے تو یہ اس سلائڈ پہ یہ میں آپ کے سامنے پیٹرنز کو ڈیفائن کر رہا ہوں ڈیزائن پیٹرنز کی موٹیویشن کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب سے آئی کرسٹفر الیگزینڈر صاحب کی ڈیفینیشن کے مطابق ایچ ڈیزائن پیٹرن ڈسکرائب ا پروبلم وچ اوور اینڈ اوور اگین ان آور انوائرمنٹ اینڈ دین ڈسکرائب دا کو آف دا سولوشن in such a way that you can use the solution a million times over without ever doing it the same way twice یہ ایک اور definition آپ کے سامنے present کر رہا ہوں design patterns کے حوالے سے ہی design patterns are description of communicating objects and classes that are customized to solve a general design in a particular context in definitions کا مطابق design patterns basically کیا چیز ہے کہ ایک ہی کام جو آپ بار بار کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو اس نالج کو ایکسٹریکٹ کر کے ایک ٹیمپلیٹ کی صورت میں سامنے رکھ دیا گیا ایک کلاسز کے آبجیکٹس کی انٹریکشن کی صورت میں سامنے رکھ دیا گیا ایک کلاسز کے سٹرکچر کی صورت میں سامنے رکھ دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ کام جو بار بار کیا جاتا ہے اور اکثر یہ اس طرح کے آپ کو پیٹرنز یا آپ کو اس طرح کے مراحل دیکھنے کو آپ کو ملیں گے اس طرح کا کام اکثر اوقات آپ کو کرنا پڑتا ہے تو جب آپ کو یہ کام کرنا پڑے دس از کین ہیلپ یو ان اچیونگ دیٹ ورک اور یہی بات کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب نے کی اور یہی ہم نے جو دوسری ڈیفینیشن سافٹ ویئر کے حوالے سے دیکھی تھی اس میں بھی یہی بات کی گئی یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنس جو ہیں یہ ہم نے مختلف شیپس اینڈ فارمس میں آلریڈی ہم کچھ دیکھ چکے ہیں جس طریقے سے پچھلی بار ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں جب ہم کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقے سے ایک پیٹرن کی ہم بات کر رہے ہیں جب ہم لیئرڈ اپروچ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقے سے ایک اسٹائل کی بات کر رہے ہیں ایک پیٹرن کی بات کر رہے ہیں پیٹر کوڈ کے ڈیزائن پیٹرنس کا تو میں بار بار ذکر کر چکا ہوں اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا اس میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کون سا آبجیکٹ کس طرح کے آبجیکٹ کے ساتھ اس کی ریلیشنشپ کیسے ہے کس طریقے سے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کس طرح کا آبجیکٹ کس طرح کی انفارمیشن اپنے اندر مینٹین کرتا ہے کون کون سی وہ سروسز دیتا ہے تو دس واز آلسو اے وے آف ڈسکرائبنگ پیٹرن آج جن پیٹرنس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو گینگ آف فور کے پیٹرنس کہا جاتا ہے ہسٹریل پرائن میں الیگزینڈر میں صاحب نے اپنا جو آرٹیکل لکھا جو کتاب لکھی ٹائم لیس آف بلڈنگ اس سے یہ ساری پیٹرنس کی موٹیویشن ایک طریقے سے سامنے نے پیٹرنس کے بارے میں سوچنا شروع کیا. لوگوں نے پیٹرنس کو دیکھنا شروع کیا اور نہ صرف یہ کہ یہ جس طریقے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب ان کا سافٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں انہوں نے پیٹرنس کو آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے انالائز کیا اور ان پیٹرنس کو سامنے لے کیا ہے لیکن جب لوگوں نے ان کی سوچ کو دیکھا جب ان کی بک کو پڑھا تو اس سے یہ فیل کیا گیا کہ یہ پیٹرنز جو ہیں یہ صرف ایک آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے ایک یہ بلڈنگس کے حوالے سے ہی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے یہ پیٹرنز تو آر آل اوور دیئر ان ادر واکس آف لائف آلسو اور اسی سے یہ سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی موٹیویشن لی گئی اور کچھ لوگوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا سب سے پہلے جو پیٹرنز پہ جو ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے جو کام کیا گیا اور جو پیپر پڑھا گیا یہ 1987 میں تقریباً سات آٹھ سال کے بعد جب وہ کرسٹفر الیگزینڈر صاحب کا جو پیپر اور جو کتاب جو سامنے آئی یہ ایک کانفرنس اوپسلا کے نام سے ورک ہوتی ہے ہر سال یہ اپسلا آبجیکٹ اورینٹڈ کے حوالے سے یہ دنیا کی سب سے بڑی ورک ہے سب سے بڑی کانفرنس ہے تو یہ اوپسلا 87 میں یہ جو ایک صاحب ہیں بیک اور وارڈ یہ بیک صاحب بھی ان کا بھی بہت سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے انہوں نے ایکسٹریم پروگرامنگ آج کل کے دور میں ایک نئی پروگرامنگ اور مینجمنٹ کی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ انہوں نے کام کیا ہے اور بے شمار جگہوں پہ ان کے حوالے آپ کو ملیں گے اگر آپ لٹریچر کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ان لوگوں نے نائنٹین ایٹی سیون میں سافٹ ویئر پیٹرنس کے حوالے سے بات کرنی شروع کی اور اس کے بعد بے شمار پیپرس لکھے گئے بے شمار لوگوں نے سافٹ ویئر پیٹرنس کے حوالے سے پبلش کیا کام جس میں پیٹر کوڈ کا کام بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ شامل ہیں سب سے بڑا کام جو جس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں یہ کام پبلش ہوا ایکچولی نائنٹین نائنٹی فور اور نائنٹین نائنٹی فائیو میں نائنٹین نائنٹی فائیو میں ایکچولی یہ جو چار لوگ جن کی یہ مشہور کتاب ڈیزائن پیٹرنز کے حوالے سے ہے یہ کیونکہ یہ چار لوگ ہیں اس لیے انہیں گینگ آف فور بھی کہا جاتا ہے اور اس کتاب کو بھی عرف عام میں گینگ آف فور یعنی کہ چار کا ٹولا اس کتاب کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے یہ جو چار اصحاب ہیں یہ ایرک کاما جانسن ولیسڈس یہ چار لوگ جو ہیں انہوں نے مل کے یہ ڈیزائن پیٹرنز کچھ ڈیولپ کیے کچھ اسٹڈی کیے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور مختلف جگہوں پہ کس طریقے سے ری یوز آپ اس نالج کو کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے اس نالج کو ڈاکومنٹ کیا اور پچھلے جس طریقے سے میں نے کہا پانچ سال میں یہ چیز ایک نہایت اہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے یہ مقام حاصل کر چکی ہے کوئی آپ کو سافٹ ویئر ڈیزائن ایسا ملے گا آج کل جو کیا جاتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی ڈیزائن پیٹرن جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ اس میں استعمال نہ ہو رہا ہو یا اس کا حوالہ نہ ہو کوئی بھی اچھا سسٹم جب بھی آج کل ڈیولپ کیا جا رہا ہو اس میں بے شمار جگہ یہ پیٹرن استعمال ہوتے نظر آئیں گے تو اس وجہ سے یہ پیٹرنس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ڈیزائن کے حوالے سے اس وقت ایک نہایت اہم مقام رکھتے ہیں تو بیسیکلی ان لوگوں نے یہ بک لکھی جس کا نام ہے ڈیزائن پیٹرنز ایلیمنٹس آف ریزیبل آبجیکٹ اور اسی میں ہم چند پیٹرن آج دیکھیں گے اور اسی میں دیکھیں گے کہ انہوں نے پیٹرنز کیسے لکھے کیا کچھ اس میں کیا سافٹ ویئر پیٹرنس کے حوالے سے یہ جو دوسری جو آپ کے سامنے میں کچھ سلائڈ دکھا رہا ہوں اس میں کچھ اور لوگوں کا کام شامل ہے جو سافٹ ویئر پیٹرن کے حوالے سے کام کیا گیا جو بات میں بار بار کر رہا ہوں اور یہ شاید آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سافٹ ویئر پیٹرن یا ڈیزائن پیٹرن صرف یہی والے ڈیزائن پیٹرنز نہیں ہیں یہ پیٹرنز ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے نظر آتے ہیں دے اوور کئی کئی بار آپ کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کا آپ کو شاید احساس نہیں ہوتا کہ یہ آپ وہی کام بار بار کر رہے ہیں بیسکلی یو یوزنگ تو اس لحاظ سے جو ایک بڑی عام سی مثال ہے وہ آپ کی جو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری جو ہے وہ لائبریری اٹ سیلف از کلیکشن آف پیٹرن آپ جو آپ کا ری یوزل سافٹ ویئر ہے بیسیکلی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس کمپونیٹ ہیں ان کمپونیٹس کو میں اس طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں اور کیونکہ یہ کمپونیٹس ایسے کمپونیٹس ہیں وچ آر ویری ریوزیبل تو یہ ایک لائبریری کا حصہ بن گئے ایک ٹیمپلیٹ لائبریری کا ایکسٹینڈرڈ کا حصہ بن گئے جس کی وہ ضرورت ہے وہ ان کو استعمال کر لے اور یہ اس کے انٹرفیسز ہیں تو یہ بھی ایک پیٹرنز کی ایگزامپل ہے پیٹرنز کی اور ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کے مختلف الگریدمز اینڈ ڈیٹا سٹرکچرز اب یہ الگریدمس بھی جو ہیں وہ بار بار چند ایلگودم بار بار مختلف شیپ اینڈ فارم میں آپ کو نظر آئیں گے ڈیٹا اسٹرکچرز آپ کو مختلف شیپ شیپنڈ فارم میں نظر آئیں گے ان کو آپ ری یوزیبل کمپوننٹس کے طور پہ ایکچولی آپ یوز کرتے ہیں اس چیز کا ادراک کیے بغیر کہ یہ ایکچولی دے آر سم سارٹس آف پیٹرنس پیٹر کوڈ کے پیٹرنس ہم نے دیکھے آلریڈی اس میں بھی یہی بات تھی کہ بیسکلی جو ان کا سافٹ ویئر ڈیزائن کا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرئنس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ چیزیں آبزرو کی کہ یہ چیزیں ہیں جو بار بار استعمال ہوتی ہیں دیز آر دا in وچ آر یوزڈ انٹن اسٹائل اینڈ انٹن اسٹرکچر تو انہوں نے بھی ان پیٹرنس کا ذکر کیا سافٹ کے ڈفرنٹ ای ڈی ایمس جو ہوتے ہیں جو ونس اگین اسٹائلس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی پیٹرن سے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں I mean بار بار کہنے کا مطلب یہی یہ ہے کہ آپ جو مختلف جو کام کرتے ہیں ان میں سے اگر آپ یہ چیز آبزرو کریں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ری یوزیبل ہے جو ہم بار بار جس کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیا ہم اس کو کوئی اسٹرکچر ایسا دے سکتے ہیں اور اس اسٹرکچر کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار نہ بنانا پڑے ہر بار ایک ری انوینٹ دا ویل نہ کرنا پڑے بلکہ اسی اسٹرکچر کو اٹھا کے ہم ری یوز کر سکیں اس کی ایگزامپل شاید اس طریقے سے ہو کہ اگر آپ کے پاس یہ لیگو کے بلاکس ہوں تو ان لیگو کے بلاکس سے اگر آپ جوڑ کے کوئی ماڈل آپ بنا سکتے ہوں تو لیگو کے بلاکس جو ہیں وہ شاید ری یوزیبل کمپوننٹس کے طور پہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے وہ ایک سارٹ اف پیٹرنز کے طور پہ نظر آئیں گے ان بلاکس میں مختلف شیپس اینڈ فارمز کے بلاکس آپ کو نظر آ سکتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اسکویر سے ہوں کچھ مختلف شکلوں کے آپ کو بلاگس نظر آئیں گے اب انہی بلاگس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کچھ ڈفرنٹ شیپس بنانی ہے تو یہ سافٹ ویئر کی بھی بات کچھ اسی طریقے سے ہے سافٹ ویئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک آج کل کے حوالے سے ایک نہایت اہم جو ریسرچ کا پہلو جو چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی پیٹرنس کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی چیزیں ہیں دیٹ از کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے وہ کام آپ بار بار کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کو آپ اس طریقے سے محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو اچھی شیپ اینڈ فارم میں آپ لے کے آئیں اور اس کو ریوز کر سکیں اینٹی پیٹرنس جو ہیں یہ اس کے بالکل اپوزٹ چیز ہوتی ہے اینٹی پیٹرن کیا چیز ہے اینٹی پیٹرن یہ چیز ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جو غلطیاں ایسی جو آپ بار بار کرتے ہوں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی یہ بھی ایک سارٹ آف پیٹرنز کی صورت میں سامنے آتی ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ آبزرو کریں اگر آپ اینالائز کریں چیزوں کو تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک ہی غلطی ہر جگہ پہ دہرائی جا رہی ہے تو ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان کو اینٹی پیٹرنز کا نام دیا گیا ہے تو اس طریقے سے بیسکلی یہ جو بھی آپ کے سامنے میں نے سلائیڈ سے آپ کو پریزنٹ کیا تھا کچھ تھوڑا سا بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے یہ آپ کو مختلف شیپس اینڈ فارمس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی مختلف شیپس اینڈ فام میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور جب آپ کے سامنے سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کا نام لیا جائے تو آپ صرف یہ بات نہ سمجھیے کہ صرف انہی پیٹرنز کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیوں کہ ایک سارٹ آف سٹینڈرڈ ٹرمنالوجی کے طور پہ جب بھی ڈیزائن پیٹرن کا نام لیا جاتا ہے آج کل کے دور میں تو شاید ذہن میں یہی بک اور اسی گینگ آف فور کا ریفرنس آتا ہے لیکن ڈیزائن پیٹرنس جو ہے یہ آپ کو مختلف شیپس میں یہ کی میں ایلیں گے یہ ڈیٹا اسٹرکچر بھی آپ کو پیٹر کوڈ کو کے پیٹرنس کی صورت میں بھی ملیں گے یہ آپ کو ای ڈی کے صورت میں بھی ملیں گے یہ آپ کو آرکیٹیکچر کے فارم میں بھی ملیں گے یہ آپ کو گینگ آف فور کے ڈیزائن پیٹرنس کی فارم میں بھی گے ان ڈیزائن کو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گو کہ ہم اس چیز پہ بات کچھ تھوڑی سی کر چکے ہیں لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں کس لیے ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں واٹ آر دیز پیٹرنس یہ ان سب چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان ڈیزائن پیٹرنز کی ضرورت کیوں ہے یہ سافٹ ویئر ڈیزائن ہیں کیا چیز یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہ ری یوزیبل کمپونیٹس ہیں تو یہ ری یوزیبل کمپونیٹس جب بھی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت تو سامنے آ گئی کہ ایک چیز جو ایک کام جو ہم بار بار کر رہے ہیں اس کو ہم اگر سیو کر لیں اسے محفوظ کر لیں اور اس کو ہم ڈاکومینٹ اس طریقے سے کر سکیں کہ ہم سب کو بتا سکیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس سچویشن میں استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں یہی بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ انالس کر رہے ہیں انالس کرتے وقت پرابلم ڈومین کو انال کرتے وقت آپ کے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں ان چیزوں میں یہ اس طرح کے پیٹرنز آپ کو ایوالو ہوتے نظر آئیں گے اس طرح کے پیٹرنز آپ کو نظر آئیں گے آبجیکٹس اس صورت میں نظر آئیں گے ان آبجیکٹس کے انٹریکشن اس صورت میں نظر آئیں گے یہ آپ کے پیٹر کوڈس کے پیٹر کوڈ کے پیٹرنس پیٹر تھے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کا ابھی تک شاید میں نے ویسے ہی تذکرہ کیا ہو کسی جگہ پہ وہ ہے فریم ورکس فریم ورکس کیا چیز ہیں اور یہ فریم ورکس میں یہ پیٹرنز کیسے نظر آتے ہیں یہ فریم ورک کے پیٹرنز جو ہیں یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم انالیسز کی بات کر رہے تھے جب ہم نے ڈومین انالیسز کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے آبجیکٹس جو ہیں ہماری کلاسز جو ہیں وہ ریل ورلڈ کے آبجیکٹس پہ میپ کریں گی اور ان کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہوگی لیکن ہمارے پاس جو آبجیکٹس ہوتے ہیں سسٹم میں ان میں بہت سارے آبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو ریل ورلڈ کے آبجیکٹس کے اوپر پراپرلی میپ نہیں کرتے ایک اس کی بالکل سمپل سی ایگزامپل فار ایگزامپل ہمارے پاس اریز ہیں اب یہ ایریز یا ویکٹرز جو ہیں یہ کلیکشن کلاسز ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنی ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں اور ان پہ ڈفرینٹ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سارٹ آف ٹیمپلیٹس ہیں یہ بھی آپ کے ایک طرح سے آبجیکٹس آپ کی بن سکتے ہیں یا دیزر جو ڈیٹا اسٹرکچرس لیکن یہ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں یہ آبجیکٹس جو ہیں یہ ریئل ورلڈ کے آبجیکٹس پہ ایکچولی کرتے اسی طریقے سے جو فریم ورک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فریم ورک بھی ایک ایسی چیز ہے اس کو ہم ذرا ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے جس کے آبجیکٹس ایکچولی آپ کو اپنے سسٹم کے حساب سے چاہیے ہوتے ہیں آپ کے لیے امپورٹینٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ریئل ورلڈ کے آبجیکٹس کے اوپر پراپرلی میپ نہیں کرتے تو یہ فریم ورک کے حوالے سے یہ ڈیزائن پیٹرنس ایک نہایت امپورٹینٹ رول پلے کرتے ہیں یہ میں بار بار فریم ورک کا ذکر کر رہا ہوں تو چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ورک چیز کیا ہے فریم ورک ہوتا کیا ہے اس لیے ہم یہ آپ کو سلائیڈ دکھاتے ہیں سلائیڈ پہ پہلے اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں کوشش کروں گا وٹ از اے فریمر فریم ورک از اے آف کوٹنگ کلاسز دیٹ میک اپ ریزل ڈیزائن فور اے اسپیسیفک کلاس آف سسٹم اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ فریم ورک جو ہے ایک کوپریٹنگ کلاسز کا مجموعہ ہے جو اوورال سسٹم کا ری یوزل ڈیزائن جو ایک سٹرکچر اس کا مہیا کرتے ہیں اس پہ میں تھوڑی دیر میں ابھی ڈیٹیل میں بات کروں گا یہ دوسرا ذرا اس کا اسپیکٹ بھی ذرا ہم دیکھ لیں بیسیکلی دا فریم ورک ڈکٹیٹس دی آرکیٹیکچر آف یور سافٹ ویئر یہ کیسے ہے کہ بیسیکلی یہ جو فریم ورک جو ہوتا ہے آرکیٹیکچرل ڈیزائن پیرامیٹرس آرکیٹیکچر کی لمیٹیشن کیا ہیں اس کی باؤنڈریز کیا ہیں یہ کہاں, کہاں کہاں کس کس صورت میں کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے اور کیسے اس کو استعمال کریں گے یہ فریم ورک کیا چیز کیا ہے بیسکلی فریم ورک کی ایگزامپل آپ اس طریقے سے آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ایک تصویر کا ایک فریم ہو اور آپ نے جو کچھ بھی آپ کی تصویر ہوگی جو کچھ بھی پکچر یا سینٹری کا کوئی کوئی جو بھی آپ اس میں لگائیں وہ بیسیکلی اس فریم کے اندر فٹ ہونا چاہیے اس فریم سے باہر نہیں ہو سکتا یعنی ہو سکتا کہ تصویر کا کچھ حصہ فریم سے باہر آپ لٹکایا ہوا ہو کچھ اس سے باہر نظر آ رہا ہو تو یہ جو چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگی یہ اچھی نظر نہیں آئے گی اور وہ ایک اپنا جو فریم جو ہے وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہا ہوگا اس کیس میں جو تصویر جس طریقے سے آپ اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو فریم جو ہے یہ اس چیز کو پورا نہیں کر رہا فریم ورک بھی بیسکلی اسی طرح سے آپ کے سافٹ ویئر کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے جب آپ اپنا سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کی آپ کچھ لمیٹیشن آپ ڈیفائن کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر نے اس باؤنڈری کے اندر کام کرنا ہے اور اس باؤنڈری کے اس طریقے سے یہ کونے ہیں یہاں یہاں اس کی اتنی لینتھ ہے اس کی اتنی ویڈھ ہے وغیرہ وغیرہ اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں اس کی یہ ہیں جس طریقے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو بھی اس کے پیرامیٹرائز اس کو کرتا, ہے اس کے پیرامیٹرز کو کرتا ہے تو بیسکلی بات وہی سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو یہ کس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے بیسکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب ہم نے سسٹم کی باؤنڈری ڈیفائن کر دی ایک بار ہم نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ اس سسٹم نے کیسے کام کرنا ہے اس پکچر نے کس فریم میں فٹ ہونا ہے اس فریم کی ڈائمنشنز کیا ہیں اب آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تو اسی طریقے سے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہ ایک پورے آپ سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں اس آرکیٹیکچر پہ کھڑا ہوگا لیکن یہ آرکیٹیکچر اس فریم میں فٹ ہونا ہے اس طریقے سے اس میں فٹ ہونا ہے اس میں آگے چل کے ڈیٹیل میں ذرا تھوڑی سی ہم بات کریں گے تو شاید آپ کو سافٹ ویئر کے حوالے سے یہ چیز زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے تو بیسیکلی یہ ایک طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سافٹ ویئر آپ کا فریم ورک جو ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے آپ کے ری یوزیبل کمپوننٹس ہیں یہ آپ کے ایک طریقے سے یہ ایک فریمز جس طریقے سے ہم بناتے ہیں اس میں ہمیں کچھ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ اس کو اس کا بارڈر اس طریقے سے ہوگا یہ باڈرز آپ کی ری ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی مختلف شیپس جو ہیں وہ ری ہو جاتی ہیں تو یہ فریم ورک کے بھی یہ ریزیبل کمپونیٹس ہوتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دا باؤنڈری آف دا سافٹ ویئر یہ عام طور پہ یہ ڈومین سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک فریم ورک کو آپ کسی ایک ڈومین کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر دیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو بھی سکتا ہے لیکن عام طور پہ یہ اس سے انڈیپینڈنٹ چیز ہے تو جس چیز کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کے جو ڈومین آبجیکٹ جو ہیں جب آپ انالیس کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کے آبجیکٹس ایسے آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کے وہ ڈومین کی جو ریل ورلڈ اینٹیز ہیں ان پہ پروپرلی میپ ہوتے ہیں یہ جو فریم ورک کے آبجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ عموماً کیونکہ یہ ڈومین سے باہر کے آبجیکٹس ہوتے ہیں یہ ان کا ڈومین سے ایس سچ تعلق نہیں ہوتا دے آر انڈیپینڈنٹ آف دا ڈومین سو یہ آپ کے ریئل ورلڈ کے آبجیکٹس کے اوپر ڈائریکٹلی میپ نہیں کر رہے ہوتے اور اسی وجہ سے یہ آبجیکٹس ان کے ڈیزائن کا جو میکانزم جو ہے یہ دوسرے آبجیکٹس سے بڑا فرق ہوتا ہے یہ فریم ورک کے آبجیکٹس جو ہیں یہ ان میں ایک اور خاص بات جو ہے یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ آرکیٹیکچر کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے پچھلی بار بات کی تھی پرفارمنس اور اسکیلیبلٹی اور اس طرح کی ہم نے جو بات کی تھی آرکیٹیکچر کے حوالے سے یہ فریم ورک اس کی ڈیفینیشن میں بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور یہاں پر بہت سارے کیسز میں آپ کو جو ہم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے حوالے سے جو ڈیزائن کے کچھ اصولوں کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایک اچھا ڈیزائن ہوتا ہے فار ایگزامپل کہ ایک آبجیکٹ جس میں ڈیٹا نہ ہو لیکن فنکشنلٹی ہو یہ domain object کے point of view سے that is not a good object لیکن ہو سکتا ہے کہ framework کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹ ایز دا کائنڈ آف آبجیکٹ دیٹ یو نیڈ بیکاز آپ کو اس حوالے سے وہاں پر آپ کو پرفارمنس زیادہ چاہیے اس وجہ سے آپ نے اس کو کچھ اس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کیا ہے کہ وہاں پر ایلگودمز آپ نے اس کے بیچ میں ڈال دیے ہیں وہ اس کا اپنا کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو یہ جو بات جو ہے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ ایک امپارٹینٹ ہے اب ذرا ہم چلتے ہیں یہ گینگ آف فور کے جو ڈیزائن ہم نے پیٹرنز کی بات کی تھی ذرا ان کے ذرا ٹیمپلیٹ کو ایک نظر ڈال لیں کہ یہ کس طریقے سے یہ انہوں نے پیٹرنز ڈاکومنٹ کیے ہیں اور یہ کیسے ہم پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے تو آئیں چلتے ہیں سلائڈ سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ ڈیزائن پیٹرنز جو انہوں نے گینگ آف فور جو چار کا ٹولا جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اپنے پیٹرنس کو جس طریقے سے ڈاکومینٹ کیا ہے وہ اس کا بیسک ٹیمپلیٹ یہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے اس ٹیمپلیٹ میں بیسکلی کوئی دس کے قریب ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہر پیٹرن کے بارے میں جو یہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے پیٹرن کا نام اس کے بعد اس کی انٹینٹ موٹیویشن اپلیکیبلٹی اسٹرکچر پارٹیسپینٹس کانسیکوینس امپلیمنٹیشن نان جس اینڈ ریلیٹڈ پیٹرنس آئیے اب یہ ذرا ایک ایک کر کے ذرا ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ جو دس گیارہ چیزیں ہم نے بات کی ہے یہ کون کون سی ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیسے انہوں نے اپنی بک میں کیسے اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کیسے اس کو یوز کیا ہے تو یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ نام تو بڑا آسان سا ہے نام کیا ہوتا ہے کہ ہر پیٹرن کو ایک نام دیا جاتا ہے اس نام کا ایکچولی جو امپورٹنٹ چیز جو ہے یاد رکھنے کی یہ ایک طریقے سے ایک ایڈیم کے طور پہ بھی یہ کام آتا ہے کہ جب ہم کسی ڈیزائن پیٹرن کا کوئی نام یوز کرتے ہیں جب اسے ایک نام دے دیا گیا تو اس نام سے جب ہم کوئی ذکر کریں گے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ آبزرور پیٹرن تو فوری طور پہ ذہن میں ایک پکچر سامنے آتی ہے اور اگر آپ کو اس آبزرور پیٹرن کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ کے آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کے ہم ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں تو یہ نام جو ہے یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے بعد ایک امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ جو چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے اور یہ بار بار اس کو استعمال کیا جائے گا اور یہ ایک طریقے سے ایک ویکبلری کا حصہ بن جاتا ہے آپ کے پرابلم ڈومین کی یا آپ کے ڈیزائن کی اینی سو دس نیم ہیز ٹو بی میننگ فل اس میں پرابلم کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کو انٹینٹ کی جو ہم بات کہہ رہے ہیں پیٹرن فارمیٹ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم پیٹرن جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اس کا مقصد کیا ہے اٹیٹمنٹ آف دا پرابلم وچ ڈسکرائبس اٹس انٹینٹ دا گولس اینڈ آبجیکٹو اٹ وانٹس ٹو ریچ ود ان گون کانٹیکسٹ اینڈ فورسز کہ یہ پرٹیکولر پیٹرن یہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے گولز کیا ہیں اس کے آبجیکٹوس کیا ہیں یہ بیسیکلی اس انٹینٹ کا حصہ ہے تو ہر پیٹرن نام کے بعد جو ایک میننگ فل چیز ہوگی اس کے بعد اس کا یہ ایک مقصد بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے دین کامز موٹیویشن اب موٹیویشن کا کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی اس میں دو تین مختلف چیزیں ہیں کانٹیکسٹ اور اس کی ڈیفرنٹ فورسز کانٹیکس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کس چیز سے موٹیویٹ ہو کے عام طور پہ یہ پیٹرن انہوں نے سامنے ان کے آیا اور آپ کو ویسے عام طور پہ موٹیویشن کدھر سے ملے گی اس کی ایگزامپلس کیا ہیں واٹ آر دی پری کنڈیشنز انڈر وچ دی پرابلم یہ ایکچولی موٹیویشن اپلیکیبلٹی یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی کچھ ملتی ہی ہیں اس یہ بیسکلیٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں سسٹم کے اس چیز کے کانٹیکٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ کس جگہ پہ وٹ از دی موٹیویشن بہائنڈ ویئر کین یو ایکچولی یوز دس تھنگ اینڈ ہاؤ کین یو یوز اٹ تو بیسکلی ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ پرٹیکولر پیٹرن کی پریکنڈیشن کیا ہیں اور یہ کہاں کہاں اپلیکیبل ہوگا اور یہ کس طریقے سے یہ چینج ہو سکتا ہے دین اسی کانٹیکس کے حوالے سے وی ٹاک اباؤٹ دا forces کہ ریلیونٹ فورسز اینڈ کنسٹینٹس آن دیئر انٹریکشن اینڈ کانفلکٹس یہ کیا ہیں اور موٹیویشنل سنیروز فار دا پیٹرن سو بیسکلی یہ پورے ایک پیٹرن کے حوالے سے یہ ہم ان سب چیزوں کی اس میں بات کریں گے جب ہم موٹیویشن اور اپلیکیبلٹی کی بات کریں گے اس کے بعد ہم solution کی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس پیٹرن میں یو نو اس کا سولوشن کیسے پرووائڈ کیا جاتا ہے مثلاً اس کے سٹیٹک اسٹیٹک ریلیشنشپس کیسی ہیں دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ اور دوسرے پیٹرنز کے ساتھ انسٹرکشنز آن ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ دی ورک پروڈکٹس یہ جو آپ نے جو کام کرنا ہے یہ اس سے کیسے اس پیٹرن سے آپ اچیو کریں گے اینڈ دس از بیسیکلی سپورٹڈ ہیلپ اور ایکسپلینڈ ڈایاگرامس اینڈ ادر سو بیسکلی ہر پیٹرن کے ساتھ اس کا ایک سلوشن اور اس کا ایک یہ سنیرو دیے جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے مختلف پروڈکٹس اس پیٹرن سے آپ کیسے اچیف کریں گے یہ ان چیزوں کو ہم ذرا ڈیٹیل میں جب ہم پیٹرنس کو اسٹڈی کریں گے کچھ پیٹرنس کو شاید ہر پیٹرن کے حوالے سے یہ چیز ڈیٹیل میں ذرا دیکھیں گے تو اس وقت یہ چیز واضح ہو جائے گی اگلی جو ہم چیز کی بات کرتے ہیں وہ ہے ایگزامپلس انہوں نے جو اچھی ایک بات جو کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیٹرن کے ساتھ دیر آر فیو ایگزامپلس جو سیمپل اپلیکیشنس کے طور پہ ساتھ دی ہوئی ہیں تو آپ جب اگر اس کتاب کو پڑھیں گے آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات کافی آسانی سے ود دی ہیلپ آف ایگزامپلس یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو ہر پیٹرن کے ساتھ ایگزامپلس بھی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس پیٹرن کا ایک کانٹیکسٹ جو اس سے جو رزلٹ جو اچیو ہوتا ہے اس سے کیا چیز آپ کو رزلٹ یا کانسیکوینس اس کا کیا ہے وہ چیز بھی سامنے آتی ہے وہ ریزلٹنگ کانٹیکس کیا ہے دا اور کنفیگریشن آفٹر دی پیٹرن ہیز بین اپلائیڈ کہ پیٹرن اپلائی کرنے کے بعد آپ کے سسٹم کی سٹیٹ یا کنفیگریشن میں کیسے چینج آئے گی اور کانسیکوینسز اس کی کیا ہیں اچھے یا برے اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو یہ ہر پیٹرن کے ساتھ یہ چیز بھی شامل ہے اس کے بعد ریشنل ریشنل کیا چیز ہے یہ اسی طریقے سے بات ہے کہ ہم سارٹ آف موٹیویشن کی بھی بات کر رہے ہیں ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے تو یہ ریشنل جو ہے دس از دا جسٹیفکیشن آف دا اسٹیپس اور رولز ان پیٹرن کہ یہ پیٹرن جس طریقے سے بنایا گیا ہے جس طریقے سے یہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یہ ایسے کیوں کیا گیا ہے ایک جو چیز ہے یہ کہ پیٹرن ہے اور دوسرا بات ہے کہ یہ پرٹیکولر امپلیمنٹیشن یا یہ پرٹیکولر سٹائل اس طریقے سے ہی کیوں امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو اینڈ دین ہاؤ اینڈ بائی اٹ ریزالوز دی فورسز ٹو اچیو دی ڈیزائر گولس پرنسپلس اینڈ فلاسفیز یہ وہی بات ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی کر چکے ہیں یہ ایک دوسرے اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جسٹیفیکیشن کے پوائنٹ اف ویو سے اینڈ دی پیٹرن ایکچولی ورک تو جب یہ پیٹرن بن گیا یہ آپ کے سامنے ڈیزائن آ گیا یا آپ کو ایک ٹیمپلیٹ سی مہیا کر دی تو یہ آپ کے سسٹم میں ایکچولی کام کیسے کرے گا تو یہ بھی ساری چیز اس کی ڈسکرپشن آپ کو ان پیٹرنز کے ساتھ آپ کو ملے گی پھر یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جس چیز کو وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں کہ اس پیٹرن سے ریلیٹڈ دوسرے پیٹرنز کون سے ہیں کون کون سے ایسے پیٹرنز جو ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہیں یا اسی طرح کی فنکشنلٹی ڈیفائن کرتے ہیں یا یہ پیٹرن پیٹرنس کو یوز کرتا ہے یا وہ پیٹرن اس پیٹرن کو یوز کرتے ہیں تو آپس میں پیٹرنس کی ریلیشن شپ کس طریقے سے ہے اور آخر میں اس پیٹرن کے نان یوز کون کون سے ہیں کس کس جگہ پہ یہ چیز استعمال ہوتی رہی ہے اور کس کس جگہ پہ یہ چیز استعمال ہو رہی ہے اس طریقے سے یہ جو ابھی جو آپ کو میں نے ایک فارمیٹ دکھایا ڈیزائن پیٹرنز کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈاکومنٹ کیے ہیں یہ گیما اور ان کے جو تین دوسرے ساتھی تھے انہوں نے اپنے 23 پیٹرنز جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں There are only 23 پیٹرنز. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے پیٹرنز ہیں لیکن کافی یوزفل ہیں تو یہ 23 پیٹرنز جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں انہوں نے اس طریقے سے اپنی کتاب میں اس طریقے سے ڈاکومینٹ کیا ہے اور یہ ایک کافی زبردست قسم کا ایک ریفرنس اور ایک سٹائل مہیا کرتے ہیں اور آج کل بے شمار جو لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے مختلف کتابیں لکھ رہے ہیں اور مختلف حوالوں سے بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے میں ایک ذکر کرتا چلوں جو بالکل اسی طریقے سے پیٹرن کو فالو کیا گیا ہے ایک ریفیکٹرنگ ایک نئی ٹیکنیک ہے پچھلے دو ایک سال سے بڑی عام یہ ہو گئی ہے بہت لوگ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹلی exactly یہی اسٹائل اور یہی فارمیٹ فالو کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے آپ کو ڈاکومینٹیشن میں اپنے اسٹائل میں اپنے ڈیزائن کی ڈاکیومنٹیشن میں کافی آسانی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس ڈاکومنٹیشن کو فالو کریں گے تو شاید آپ بھی جب اپنا ڈیزائن ڈاکومنٹ کریں اور اس کے مختلف اسپیکٹس کو ڈاکومنٹ کریں یا اگر کوئی آپ اپنا پیٹرن آپ کو بھی کوئی نظر آئے اور آپ اس کو ایک نیا پیٹرن ڈیفائن کریں تو اس طریقے سے اگر آپ ڈیفائن کریں تو آپ کو آسانی ہوگی اور اس کو سمجھنے میں ہر ایک کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی بہرحال پیٹرنس کی ہم بات کر رہے تھے ان تیئیس پیٹرنس کو انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ان کو اکٹھا کر کے پھر ڈاکومینٹ کیا ہے <سؤال> جو تین کیٹیگریز جن کا میں نے ذکر کیا ان کو ہم عام میں ڈیزائن پیٹرنس کی کلیسیفکیشنس کہتے ہیں ڈیزائن پیٹرنس کی کلیسیفکیشن کیا چیز ہیں یہ تین ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں ان میں ڈیزائن پیٹرنس کو گروپ کر دیا گیا ہے ان کی سرٹن پراپرٹیز کے حوالے سے یہ تین کیٹیگریز ہیں اور یہ تین کلاسیفکیشنز ہیں سب سے پہلے کریشنل اس کے بعد اسٹرکچرل پیٹرنس اور اس کے بعد بہیویئرل پیٹرنس کریشنل اسٹرکچرل اینڈ بہیویئر پیٹرنس یہ کیا چیزیں ہیں آئیے میں آپ کو سلائیڈز کی مدد سے ایکسپلین کرتا ہوں کریشنل پیٹرنز جس طریقے سے نام سے ظاہر کریئٹ کرنے کا مطلب ہے جب آبجیکٹس کو بنانا کیسے ہے ان کو انسٹنشیٹ کیسے کرنا ہے تو یہ بیسیکلی یہ وہ سیٹ آف پیٹرنز ہے جس میں آبجیکٹس کی مختلف انسٹنشیشن کے پروسیس کو ایبسٹرکٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو کریٹشنل پیٹرنز جو ہیں ان میں What you do is, you basically abstract the instantiation process, then make a system independent of its realization. So basically, what is the instantiation or realization that you have to be independent of the system. You have not done this in the system, that you have to create object in which way you have to create object in which way you have to create object. یہ جو بھی طریقہ کار ہے اس کو پیٹرن میں آپ نے ایبسٹیکٹ آؤٹ کر دیا پیٹرن میں اس کو چھپا دیا اور جس نے اس کو جس طریقے سے یوز کرنا ہے اس کے مطابق وہ والا کریشنل پیٹرن استعمال کر کے آبجیکٹس کو بنایا جا سکتا ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے ہم اس کی شاید ایک آدھ اگزامپل دیکھیں گے تو یہ چیز زیادہ بہتر ہو کے زیادہ واضح ہو کے سامنے آئے گی بیسیکلی کلاس کریشنل یوز انہیریٹینس ٹو ویری دی اینڈ آبجیکٹ کریشنل ڈیلیگیٹ تو بیسکلی آپ یہ کر رہے ہیں کہ جس آبجیکٹ کو آپ نے بنانا ہے اس آبجیکٹ کو آپ نے ڈیلیگیٹ کر دی ہے ریسپانسبلٹی بنانے کی اس آبجیکٹ کو کریٹ کرنے کی ریسپانسبلٹی کسی اور آبجیکٹ کو ڈیلیگیٹ کر دی ہے اور یہ بیسیکلی اس آبجیکٹ کو جس کو یہ رسپانسیبلٹی ڈیلیگیٹ کر دی گئی ہے اس پیٹرن میں اس کو یہ میسج جائے گا کہ یہ فلانے آبجیکٹ کو کریئٹ کرنا ہے اور پھر اس طریقے سے مجھے یہ اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے ایگزامپل ہیں ایبسٹریکٹ فیکٹری اور فیکٹری میتھڈس یہ ہم ذرا ڈیٹیل میں ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ کس کس جگہ پہ یہ کام آ سکتا ہے اور کیسے یہ کام آتا ہے دوسرا جو اس کی کلاس ہے یا کیٹیگری ہے جو پیٹرنز کی وہ کہلاتے ہیں سٹرکچرل پیٹرنز یہ سٹرکچرل پیٹرنز کیا چیزیں ہیں یہ بیسیکلی آبجیکٹس کے سٹرکچر سے ڈیل کرتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کا سٹرکچر کیسا ہو ان کی ایگریگیشنس کیسی ہوں تو بیسیکلی یہ ایک بڑا آبجیکٹ بنانے کے لیے یہ ایک پیٹرنز ہیں سیٹ اف پیٹرنز ہیں یہ پیٹرنز کیا ہیں بیسیکلی دے ڈو وٹ دے ڈو از کلاس اسٹرکچرل پیٹرنس کنسرن دی ایگریگیشن آف کلاسز ٹو فارم لارجسٹ اسٹرکچرس بیسکلی آئیڈیا یہ ہوتا ہے ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹرکچرس اس طریقے سے بنے میننگ فل اس طریقے سے بنے کہ ان کے انٹرفیسز جو ہیں وہ دوسرے سسٹم سے سب سسٹم سے کم سے کم ہوں جب ہم آبجیکٹس کو اسٹرکچر اس طریقے سے کریں گے اس کے اندر چیزوں کو ایبسٹریکٹ آؤٹ کریں گے چھپا دیں گے ایگریگیشن کر دیں گے جو چیزیں ہم نے پہلے دیکھی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے جو آبجیکٹس ہیں جنہوں نے اس بڑے آبجیکٹ کو استعمال کرنا ہے اس کو اس کی انٹرنل ڈیٹیل کے بارے میں پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہم بیسکلی ایک بڑا اسٹرکچر ہم کوشش کرتے ہیں بن جائے جس میں ایک ایبسٹریکشن سسٹم جو ہے اس میں کپلنگ کم سے کم ہو سکے تو یہ سٹرکچرل کی ایگزیمپل ہے اس میں اور بھی کچھ چیزیں آتی ہیں مختلف جگہوں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے آبجیکٹ اسٹرکچرل پیٹرن کنسرن دی ایگریگیشن آبجیکٹ ٹو فارم دی لارجسٹ یہ بات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی تھی یہ وہی بات ہے بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا جتنا بڑا سے بڑا آبجیکٹ ہم بنا سکتے ہیں وہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹیشن ڈیٹیل یا زیادہ سے زیادہ اس کا جو اسٹرکچرل پارٹ جو ہے اس کو انکیپسولیٹ کر لیا جائے تاکہ ہماری سسٹم کی کپلنگ کم سے کم ہو جائے اور ہماری زیادہ کوہیسو کلاسز بن جائیں تیسری کیٹیگری جو ڈیزائن پیٹرنس کی ہے جو سیٹ آف پیٹرنس جو اکٹھے کیے گئے ہیں دوز آر کولڈ بہیویئر پیٹرنس بہیویئر جس طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ بہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہے اس کا, اس نے, set of نے کیسے بہیو کیسے کرنا ہے شاید اس کا الگ سے اور میتھڈ سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو یہ وہ patterns ہیں یہ وہ set of patterns ہیں جو کسی set of objects کے behavior کو abstract out کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں So basically they are concerned with algorithms and And of responsibilities between objects سو بیسکلی دے آر کنسرنڈ ود ایلبدمس ریسپانسبل پیٹرن آف کمیونکیشن اور اگر آپ کو یاد ہو Basically ہم یہ بات کرتے ہیں کہ communication کا مطلب یہ ہے کہ دو objects نے ایک object نے دوسرے object کو ایک message بھیجا اور دوسرے object نے اس message کو receive کیا اور اس کے رسپانس میں کوئی ایکشن لیا اور پھر ایکشن لے کے جو بھی ریئیکٹ جس طریقے سے بھی کیا اس کے جواب میں کوئی جواب اسے واپس بھیجا کوئی رسپانس اسے واپس بھیجی جس نے اسے میسج بھیجا تھا انیشلی جس نے اسے کوئی سروس ریکویسٹ کی تھی سو so بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو جب میسج بھیجتا ہے تو اس سے وہ سروس ریکویسٹ کرتا ہے اس سے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور اس سروس جو ریکویسٹ جو کی جاتی ہے اس کو فلفل فل کرنے کے لیے وی نیڈ سرٹن ایل اور وہ کیا ہے یہ ہی دراصل کسی بھی آبجیکٹ کا بہیویئر جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے یہ وہ چیز ہے تو یہ جو پیٹرن ہے یہ سیٹ آف پیٹرن جو ہے یہ اس چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ آبجیکٹس آپس میں کمیونیکیٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کمیونیکیشن کے نتیجے میں آپ کے ایلگوتمس کیسے کام کر رہے ہیں دین behavior class patterns use inheritance to distribute behavior between classes so basically اس میں ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا انہیریٹنس کا پرنسپل جو ہے جس کو ہم ایک ری کے پرسپیکٹو میں ایک بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس سے ری یوز آپ کی کلاسز کا بہت بڑھ جاتا ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کافی آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ والے پیٹرنز یہ سبھی پیٹرن جو پہلے کریشنل یا سٹرکچرل کی جو ہم نے بات کی تھی یہ سارے کے سارے پیٹرنز ایسے ہیں جو ایکچولی آپ انہیریٹ کر کے آپ ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سو so, اس وجہ سے یہ جو ڈیزائن جو انہوں نے پروپوز کیا ہے یہ کافی ریوزیبل ڈیزائن ہے کافی اچھا ڈیزائن ہے بہیویئر آبجیکٹ پیٹرن یوز آبجیکٹ کمپوزیشن ٹو ڈسٹریبیوٹ بہیویئر بٹوین کلاسز تو یہ بیسیکلی دو چیزیں ہیں بیہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم ایلگردم کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک اچھا آبجیکٹ ڈیزائن وہ والا آبجیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے جس میں رسپانسیبلٹی جو ہے یا بیہیویئر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو اس کی جو کمپلیکسٹی جو ہے آپ نے مختلف آبجیکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دی ایک ہی جگہ پہ آپ نے نہیں رکھی ہوئی اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے کوئی ایک الگ یا کوئی ایک آبجیکٹ انٹ سیلف اتنا کمپلیکس نہیں ہوتا کہ اس کو ماسٹر کرنا مشکل ہو جائے اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے تو آپ نے انٹیلیجنس جو اوورال سسٹم کی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی یہی ڈیلیگیشن کا اصل اصول ہے یہی اوبجیکٹ اور ڈیزائن کا اصول ہے تو یہ جو بیہیوئرل پیٹرنس جو ہیں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں آبجیکٹس کی انٹیلیجنس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کہ کس طریقے سے کلاسز کے درمیان میں اس بیہیویئر کو اس انٹیلیجنس کو ان سروسز کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے کیسے رسپانسیبلٹی کو ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑے یوزفل پیٹرنس ہیں یہ جو ہم نے تین کلاسیفیکیشنز دیکھیں جس طریقے سے تو بیسکلی جو آپ کی کریشنل اسٹرکچرل اینڈ بہیویئر ہم نے کہا تھا کہ تیئیس ڈفرنٹ پیٹرنز ہیں اس کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا جس کو گینگ آف فور کی بک کہا جاتا ہے ان میں پانچ پیٹرن کریشنل کی کلاسیفیکیشن کے زمرے میں آتے ہیں سات پیٹرن اسٹرکچرل پیٹرنز ہیں اور گیارہ پیٹرن سے باقی جو ہیں وہ بیہیویئر پیٹرنز ہیں اب ہم یہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ پیٹرن ہے کیا چیز ذرا تھوڑا سا جب ہم ان پیٹرنز کو ذرا دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل کے ذریعے تو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر شاید ہمارے سامنے اس کی موٹیویشن بھی سامنے آ جائے کہ یہ پورے سسٹم کو آپ کو ڈیزائن کرنے میں یا کنسٹرکٹ کرنے میں یہ کیسے یہ آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں ایک جو بڑی کامن سی مثال سب سے پہلے پیٹرن کے حوالے سے دی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح کے سسٹم کی مثال ہوتی ہے جس میں ایک آپ کا ماڈل ہے آپ کا کچھ ڈیٹا ہے فور ایگزامپل آپ کی ایکسل کی ورک شیٹ ہے, ہے اور اس کے ڈیفرنٹ ویوز ہیں وہ ویوز کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ وہ, وہ آپ کے مختلف ٹیبلر ویوز اس پہ ہو سکتے ہیں کہ ایک آپ نے ٹیبل بنایا اور اس میں کچھ آپ ڈیٹا پریزنٹ کر رہے ہیں جو ڈیٹا مختلف سیل سے کیلکولیٹ ہو کے یہاں پر ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ گراف کی صورت میں نظر آ رہا ہو یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بار گراف ہو پائی چارٹ ہو کوئی لائن گراف ہو بیسیکلی ڈیٹا ایک ہی ڈیٹا ہے لیکن آپ اس کو مختلف طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں اب ذرا اس چیز پہ ذرا غور کیجئے کہ اس کے ساتھ آپ اگر آپ کا ڈیٹا پیچھے سے چینج ہوتا ہے ایکسل کی مثال میں آپ کو دوبارہ دوں گا کہ اگر آپ نے سپریڈ شیٹ میں کوئی اپنے سیل میں کوئی ویلو چینج کر دی جب آپ اس ویلیو کو چینج کریں گے تو اس ویلیو سے ریلیٹڈ وہ جو مختلف گرافز جو ہیں ان میں بھی اس طریقے سے چینج آپ کو فوری طور پہ آپ کو نظر آئے گی تو یہ جو آپ کے جو گرافز جو ہیں یہ کیا چیز ہے یہ آپ کے ڈیٹے کی ریپرزینٹیشن ہے آپ کا ڈیٹا ایکسل کی وہ سیلز میں پڑا ہوا تھا اب ایک بار آپ اس کو ٹیبل کی فارم میں آپ شو کر رہے ہیں دوسری جگہ میں آپ اس کو گراف کی فارم میں ایک بار گراف کی فارم میں ڈسپلے کیا جا رہا ہے تیسری جگہ وہ آپ کے پائی چارٹ کی فارم میں ڈسپلے ہو رہا ہے تو یہ تین مختلف ویوز ہیں ایک ہی ڈیٹا ہے جب آپ نے ڈیٹا میں چینج کی تو یہ تینوں فوری طور پہ چینج ہو جائیں گے یہ ایک ایگزامپل ہے جس کو ہم عرف عام میں آبزرور پیٹرن کہتے ہیں یہ ایگزامپل میں آپ کو تھوڑی سی دیر میں میں آپ کو سلائڈ کے ذریعے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا دکھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور آبزرور پیٹرن کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے اس پیٹرن کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم اگلی بار دیکھیں گے پورا اس کا سٹرکچر اور اس کی دوسری ڈیٹیلز کے کیسے یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لیکن میں تھوڑی سی آج یہاں پر اس کو انٹروڈیوس کروانا ضروری سمجھتا ہوں یہ آبزرور پیٹرن چیز کیا ہے اب آپ نے یہ جو تین مختلف جو ویوز تھے ایک ہی ڈیٹا کے ایک ٹیبل بار گراف پائی چارٹ یہ اس ڈیٹے کو آبزرو کر رہے ہیں اس ڈیٹے کو مانیٹر کر رہے ہیں اور جو ہی اس میں کوئی چینج ہوئی تو آپ نے تینوں جگہ پہ چینج کر دی اب اگر آپ کا ویو اس طریقے سے ہوتا کہ وہ اس ڈیٹے کے ساتھ کافی اسٹرانگلی ٹائڈن ہوتا یا اس ویو میں اس پہ ڈیپینڈنسی کافی اسٹرانگ ہوتی اس طریقے سے کہ آپ جب بھی ڈیٹا چینج کریں تو اس کو نئے ویو میں جب آپ کو لے کے جانا پڑے تو کافی مشکل آپ کو ہو جس طرح ٹائڈ ان جس کو ایک چیز کہتے ہیں کہ بڑا اسٹرانگلی کپلڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی ڈیٹا کو مختلف ویوز میں استعمال کرنے میں آپ کو کافی دقت ہوگی آج آپ فار ایگزامپل آپ یوز کر رہے ہیں کوئی براؤزر بیسڈ اپلیکیشن استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ استعمال کر رہے ہیں ونڈوز بیسڈ اپلیکیشن جو فیٹ کلائنٹ کی اپلیکیشن ہے اگر آپ آپ کا آرکیٹیکچر اس طریقے سے ہے اگر آپ کا فریم ورک اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا وہ ڈیٹا اور اس کی پرزنٹیشن جو ہے وہ ٹائٹلی کپلڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام اتنی آسانی سے نہیں کر سکے اگر آپ کی گوئی میں وہ سارا ڈیٹا کہیں پر موجود ہے اس گوئی میں اس ڈیٹے کو مینیپلیٹ کیا جا رہا ہے اس گوئی میں اس ڈیٹے کو جو بھی اس کے ساتھ جو چینجز ہونی ہیں وہ اس گوئی کے پروگرام کا حصہ ہیں تو پھر یہ آپ ڈیٹا آپ اچھے طریقے سے اسے استعمال نہیں کر پائیں گے اس گوئی کو چینج کرنا جو ایک نہایت مشکل کام ہو جائے گا ایک جگہ سے مثلاً جس طریقے سے میں نے کہا فیٹ کلائنٹ سے اگر آپ براؤزر بیس پہ آپ لے کے جانے کی کوشش کریں گے اٹ ول ناٹ بی این ایزی جاب آپ کو ہر چیز آپ کو چینج کرنے پڑے گی تو یہ آبزرور پیٹرن جو ہے یہ آپ کو اس قسم کے پرابلمس کو آسانی سے سالو کرنے میں مدد دیتا ہے یہ آبزرور پیٹرن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی یہ انشاءاللہ شاء اللہ اگلے لیکچر میں آپ کو میں ڈیٹیل میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ یہ آبزرور پیٹرن ہے کیا اس کا اسٹرکچر کیا ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ آج ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی گفتگو کو آج یہیں پر روکنا چاہوں گا اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج ذرا ختم کرنے سے پہلے ہم اپنی بات کو ذرا دوہرا لیں تو آئیے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آج کی سمری آج کی گفتگو ہم نے کیا کی آج بیسیکلی ہم نے ڈیزائن پیٹرنز پہ بات کرنی شروع کی ڈیزائن پیٹرنز کیا چیز ہیں ڈیزائن پیٹرنس سافٹ ویئر کے ری یوزیبل کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب کوئی بھی ایسے ریوزبل کمپوننٹس جو ہیں وہ ایک پیٹرن کی صورت میں آپ کو سامنے نظر آئیں گے اگر آپ ان کو ڈیزائن میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے وہ ڈیزائن پیٹرنز ہیں ہم نے ان پیٹرنز کو مختلف شیپس اینڈ فارمز میں ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس طریقے سے ہم نے پیٹر کوڈ کے ڈیزائن پیٹرنز کی ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے دیکھے تھے ہم نے کچھ آرکیٹیکچرل سٹائلز کی ہم نے بات کی تھی یہ آرکیٹیکچرل اسٹائلس بھی یہ پیٹرنس کے ہی ایک شکل آپ کہہ سکتے ہیں اور آج ہم نے خاص طور پہ جن پیٹرنس کا ذکر کیا یہ گینگ آف فور چار کے ٹولے کے پیٹرنس یہ کہلاتے ہیں تو ڈیزائن کے ڈیزائن پیٹرن کے حوالے سے آج کل جب بات کی جاتی ہے تو فوری طور پہ جو نام ذہن میں آتا ہے وہ جی او ایف کے پیٹرنس کا ذہن میں نام آتا ہے اور بہت پاپولر پیٹرنس ہیں بہت زیادہ ڈیزائن میں استعمال ہو رہے ہیں ہم نے آج ان پہ کچھ بات کی تھی یہ ڈیزائن پیٹرنز کیا ہیں یہ ڈیزائن پیٹرن ایکچولی ایک فریم ورک کے حوالے سے میں نے کچھ بات کی تھی یا اس کے علاوہ بھی فریم ورک کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈومین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ پیٹرن فریم ورک میں استعمال ہوں گے یا آپ کے آرکیٹیکچرل اسٹائل کو ڈیفائن کرنے میں یہ استعمال ہوں گے بہرحال یہ 23 مختلف پیٹرن ہیں یہ 23 مختلف پیٹرنز جو ہیں یہ تین مختلف کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ تین کیٹیگریز ہمارے پاس کون کون سی کیٹیگریز تھیں یہ تین کیٹیگریز جو تھی یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کریشنل پیٹرنز ہیں اس کے بعد سٹرکچرل پیٹرنز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بیہیویئر پیٹرنز ہیں تو کریٹ کریشنل پیٹرنس چار سوری پانچ پیٹرنز جو ہیں وہ کریشنل پیٹرن کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں سات پیٹرن جو سٹرکچرل پیٹرنس کے زمرے میں آتے ہیں اور باقی گیارہ پیٹرنز ٹوٹل تیئیس میں سے وہ بیہیویئرل پیٹرنز کے, آ, کے طور پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ان کو کلاسفکائی کلاسیفائی کر دیا تین مختلف کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور یہ آپس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہر پیٹرن جو ہے یہ کس جگہ پہ استعمال ہوگا اس کا نام کیا ہے اس کے انٹینٹ کیا ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اس کی ایگزامپلس کیا ہیں اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے پیٹرنز کون کون سے ہیں جو آپ سسٹم میں استعمال کر سکتے ہیں ان پیٹرنس میں سے کچھ پیٹرن انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے آج ہم نے ایک آبزرور پیٹرن کا تھوڑا سا ذکر کیا تھوڑا سا اس کو دیکھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں اس چیز کو آپ کو زیادہ ایکسپلین کر کے واضح کروں گا اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے جلد دیجئے خدا حافظ السلام علیکم